حافظ کا دعوا دیتا ہوں کیوں آئے اور جن کا موضوع ہے مسلم حکمران السلام علیکم و اللہ الحمد لله بالآلمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه المعين أعوذ بالله اسمه العديم من الشيطان العجيم قال الله سبحانه وتعالى الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف أنهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وہ لوگ جن کو ہم زمین پر حکومت دیں وہ نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور نتائج امور کے نتائج تو اللہ کے پاس ہیں حافظ محمد سعید حافظہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں نظر بند تھا اور مشرف صاحب نے بلایا اسلام آباد میں نظر بند تھا میں تو وہیں سے مجھے لے گئے تو ان کے ساتھ گورنر بھی اور ایجنسیوں کے سربراہان بھی سب بیٹھے ہوئے تھے میں جاتے وقت ترجمہ قرآن کا ترجمہ انگریزی میں لے گیا تھا ساتھ تو کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ سیز فائر کرنا پڑ رہا ہے اور اب کسی قسم کا جہاد نہیں ہو سکے گا اور یہ بھی ہماری چال ہے ہماری مجبوری ہے افی صاحب یہ وردی میں نے کشمیر فتح کرنے کے لیے پہنی ہوئی ہے آپ فکر نہیں کریں لیکن اس وقت ہمارا ایک مجبوری ہے اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے آپ مزاحمت مت کیجیے گا تو میں نے کہا جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے اپنی بات کر لی میں بھی کروں کشمیر کے حوالے سے جو میں نے بات کی تو کی میں نے کہا میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں تو قرآن حکیم کی سورہ حج کی فورٹی ون نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پہ میں نے کوئی نشان رکھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ قرآن آپ کے لیے ہدیہ ہے اور یہ آیت آپ پڑھیں تو کہنے لگے کہ وہ کاپنے لگ گئے فزیکلی کاپنے لگ گئے میں کہہ رہا ہوں پکڑے اس کو پکڑ نہیں رہے پکڑا انہوں نے تو قرآن گرنے جا رہا تھا تو میں نے واپس پکڑ لیا تو میں نے اس کو کھول کر یہ آیت ان کو سنائی اور اس کا ترجمہ سنایا کہ آپ کے واجبات اس وقت یہ ہیں آپ ڈکٹیٹر بن کر آئے ہیں یا جمہورے بن کر آئے ہیں یا ڈنڈے سے آئے ہیں یہ بات کی بات ہے آ تو گئے ہیں نا جب آ گئے ہیں تو آپ کے واجبات یہ ہیں اللہ دظین احمد ہوں فی الو وہ لوگ جن کو ہم زمین میں حکومت دیں اقام الصلاح نماز کا نظام قائم کریں وہ الزکا زکوات کا نظام قائم کریں وہ ہمارے بل معروف لیکی کا حکم دیں نہ ہو آنل من کر برائی سے منع کریں وہ لاہ آ نتائج اللہ کے ہاتھ پہ تو عزیز بھائیو حکمران جب بھی میں کہوں گا اس سے مراد آپ ہوں گے عمران خان ہی ہوگا اس لیے کہ وہ سن نہیں رہا نا وہ بھی مراد ہے فوج کا سربراہ بھی مراد ہے ایجنسیوں کے لوگ بھی مراد ہیں جن کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا ہے جن کے ہاتھ میں بھی اختیارات ہیں وہ سب مراد ہیں لیکن فی الحال آپ ہی مراد ہیں اب یہ مت سمجھنا ہے کہ یہ بعد ہمارے اوپر سے بائیئر اسلام آباد جا رہی ہے ہم ہمیں کیا فائدہ حکمران کے واجبات ہیں تو ہمارے لیے تو اس میں کچھ نہیں ہے آپ بھی حکمران ہیں اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکمراہ وہ کل لکم رسول رہی تم سب ذمہ دار ہو اور اپنے اپنی ریت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا حتیہ کہ فرمایا ول مر اترا تنہا وہ مسول اتن عورت شوہر کے گھر میں وہ ذمہ دار ہے اور اس کو قیامت والے دن اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا بچوں کی تربیت کیسے کی تھی شوہر کی عزت کی حفاظت کیسے کی تھی شوہر کے مال کی حفاظت کیسے کی تھی اس کا اس کو سوال کیا جائے گا تو اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو آپ کی اپنی جان تو ہے نا یہ آنکھ کہاں استعمال کی تھی کیا دیکھا تھا اس کے ساتھ کان کے ساتھ کیا سنتے رہے تھے زمان تمہاری کیا بول رہی تھی اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں آپ اپنی اولاد اور بیوی کے ذمہ دار ہیں آپ اپنے خاندان کے اگر آپ کی فیکٹری ہے تو آپ اپنے ملازموں کے ذمہ دار ہیں اگر آپ ناظم ہیں تو اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں اگر آپ کونسلر ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اگر آپ گورنر ہیں تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ حکمران ہیں تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں امانت صرف پیسہ نہیں ہوتا امانت سعودیہ میں گورنر ہاؤس کا نام الامانہ ہے الامانہ العامہ عمومی امانت اوپر لکھا ہوگا آپ کو گورنر ہاؤس نہیں لکھا ہوگا ال العام لکھا ہوگا اور جو یونیورسٹیوں کے ذمہ داران ہیں ان کو کہتے ہیں یا بڑے بڑے اداروں کے جیسے رابطہ عالم اسلامی ہیں الامین العام ذمہ دار کو امین کہتے ہیں وہ یہ امین ہے اس کا نام ہے اس کی ڈیزیگنیشن ہے یہ الامین العام تو میرے عزیز بھائیوں یہ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے یہ ذمہ داری یہ خود بہت بڑی امانت ہے تو حکمران کو امین ہونا چاہیے حکمران کو اپنی حکومت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے خیانت کیا ہے بس ہر قسم کی وائلیشن خیانت ہے اللہ کے قائدے قانون میں وائلیشن کرنا یہ خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امانت فن تدریسا جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا پوچھا گیا اللہ کہ رسول علیہ السلط وسلام امانت کے ضائع ہونے سے کیا مراد ہے فرمائے ازا وکیل امر الا غیر اہلی فن تدریسا جب معاملات نا اہل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا ایک دودھ کی فیکٹری تھی اس کے مقابلے میں دوسری دودھ کی فیکٹری تھی کمپٹیشن چلتا تھا ریٹ کم کرنا پڑتا تھا تو اس کی کوشش تھی کہ یہ ختم ہو جائے اس نے کیا, کیا دوسری فیکٹری کے جنرل مینیجر کو ملا اس کو کہتے تیری تنخواہ جتنی ہے اتنی میں بھی دوں گا بس تو اپنی فیکٹری کو تباہ کر دے کہا ٹھیک اس کی فیکٹری ڈاؤن ہونے لگ گئی حتہ کہ دیوالیاں ہو گئی تیری نوکری پکی ہے ادھر سے فارغ ہو گئے میرے پاس آ جانا اس نے کہا کہ شاباش تو نے کام تو کر دیا مگر کیسے کیا کہتا ہے میں نے مزدور ملازمین کو افسران کو پروموٹ کیا سیل مین کو بلایا جو سیل کا ذمہ دار تھا اس کو کہا تو کمپیوٹر پہ بیٹھا گا جو آئی ٹی والا تھا اس کو کہا تو آج کے بعد سیل مین ہی کیا کر اور تنخواہ تمہاری زیادہ ہو گئی اگر پہلے پچاس رہے تھے تو پچپن ملے گا اب انہوں نے پہلے تو کہا کہ یہ مجھے کام نہیں آتا پھر اس نے کہا کہ پچاس کے پچپن مل رہے ہیں مزہ تو ظاہر سی بات ہے وہ ذمہ داریاں جب اس طرح کی ہو گئی جو اس کو کام آتا ہی نہیں تھا تو فیکٹری بیٹھ گئی اب آپ کا کیا خیال ہے اس نے اس کے کوئی پیسے چڑایا اگر کوئی آڈٹ کرے اس کا کر سکتا ہے آرڈ کر کے اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے کہ تو انہیں کوئی خیاانت کی ہے پیسے بالکل ادھر سے آئے ادھر لگے سارا حساب پورا پیسے کی خیاانت نہیں ہے ذمہ داری کی خیاانت ہے جس نے اس کا بڑا گر کر دیا جب نا اہل لوگوں کو اکربا پروری کرتے ہوئے چاپ لوسوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے اور کی بنیاد پر ایسا کام نہیں کیا جا رہا ہوتا تو اس وقت اداروں کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے یہ بہت بڑی امانت ہے جو حکمران کو اس کا خیال کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مامن والن صحیح بخاری کی حدیث ہے مامن والن یلی امر المسلمین وہ موت یوم یومو تھ وہ غاشل رعیتی اللہ, حرم اللہ علیہ جنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی لیول کا ذمہ دار ہو کسی لیول کا ذمہ دار ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو اگر وہ اپنی ذمہ داری میں خیانت کرتا ہے اللہ کو ملے گا جب بھی مرے گا اللہ کو ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے جنت نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبا کر دیا گیا اپنا جواب نہیں دیا جاتا لوگوں کا کیسے دو گے مجھ سے تو میری اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی غلط چیز نظر آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی غلط چیز سن لیتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی سننا پڑ جاتی ہے مجھ سے تو میرے ہاتھ کنٹرول میں نہیں آتے لوگوں کے ہاتھوں کو کیسے کنٹرول کرے گا تو اس لیے بڑا مشکل کام ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں مجھے مل جائے جس کو ملی ہے وہ خائن ہے میں ٹھیک ہوں تو اس لیے ٹھیک ہے کہ تجھے ملی نہیں تو اس وقت تک ٹھیک ہے جب تک تجھے ملی نہیں مل جائے گی تو چلا پتہ چل جائے گا یہ بہت بڑی خیانت ہے نہ اہل لوگوں کو پروموٹ کرنا ذمہ داریاں دینا پچھلی حکومت میں اس سے پچھلی حکومت میں باقاعدہ کورٹ کا مقابلہ چلتا رہا وہ اس کو ڈسمس کرتے تھے وہ اس کو کوئی اور ذمہ داری دیتے تھے اچھا تم نے ایسے کیا نا میں اس کو اپنا فیکٹری بنا رہا ہوں اب بتاؤں تم بیوروکریسی سے نکال رہے ہو نا میں اس کو اپنا مشیر بناتا ہوں اب بتاؤں کیا کر لو گے اور یہ بہت بڑی خیانت ہے ایک فوجی آفیسر نے بتایا کہ ہاں ایک ایجنسی کے ایجنسی والے بھی فوج کے ہوتے ہیں اس نے بتایا کہ ایک فوجی افیسر اس پر یہ شک تھا کہ یہ بکا ہوا ہے اوور یعنی آل جو ریزلٹ آ رہا تھا وہ غلط آ رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ بندہ بکا ہوا ہے لیکن پکڑائی نہیں دیتا تھا کوئی دلیل نہیں میرے پاس جس پر میں پکڑوں اس کو اسی کشم کش میں ریٹائر ہو گیا میں بھی ریٹائر ہو گیا ایک دن میں اس کو ملنے کے لیے گیا تو میں نے پوچھا تیرے بارے میں مجھے ہمیشہ شک رہا کہ تو تکا ہوا ہے اب تو آپس کی بات ہے دونوں ریٹائر ہو گئے اب تو بتا کہتا میں واقع تھا ہوا تھا تو تجھے کیا ڈیوٹی دی گئی تھی ڈبل تنخواہ پر ایسے یہی کہا گیا تھا کہ کسی قابل آدمی کو پروموٹ نہیں کرنا تین فائلیں آئی ہوئی ہیں تین سینٹی کی بنیاد پر اس کو ترقی دینی ہے اس کو دینی ہے اس کو دینی ہے تو آپ نے جو سب سے نکما اس کو دینی ہے یہ تیری ڈیوٹی کوئی پیسہ چوری کرنا کوئی کمیشن نہیں کرانی کوئی کام چوری کوئی کوئی کوئی کام ایسا نہیں کرنا کیا ہے قابل آدمی کو سینئر نہیں ہونے دینا اس کی مجھے ڈبل تنخواہ ملتی تھی رزیل بھائیو یہ بہت بڑی خیانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نا اہل لوگوں کو اہل بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے تو حکمران کو خائن نہیں ہونا چاہیے جتنی بھی مجبوریاں ہوں جو میرٹ پر آتا ہے جو زیادہ خیر خا ہے قوم کا ملک کا اس کو ذمہ داری دے کر اس کو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹ حکومت جو الیکشنوں سے آتے ہیں وہ الیکشنوں کے ماہر ہوتے ہیں اپنے کام کے باہر نہیں ہوتے ان کی مہارت یہ ہے کہ الیکشن کیسے جیتا جاتا ہے کام کے ماہر بیوروکریٹ ہوتے ہیں. وہ بھی اگر میرٹ پر آئے ہو تو اس لیے ڈیموکریسی کے ذریعے کوئی اچھے بندے آنے کی امید نہیں ہوتی کیوں میں کہتا ہوں چورو میں حکمران بنا تو تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اب دو مجھے ووٹ دیں گے وہ میں کہوں میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کھلی چھٹی دوں گا پھر مجھے ووٹ ملے گا اکثریت غلط لوگوں کی ہو ان کی آپ زبانیں کاٹو ان کے ہاتھ کاٹو ان کے دھندے خراب کرو امن تو تبھی ہوگا تو وہ آپ کو کیسے ووٹ دیں گے بھائی وہ تو ووٹ نہیں دیں گے وہ نہیں دیں گے تو آپ کیسے جیتو گے یہ ایسا ایسی مصیبت ہے ایسا نظام ہے جس میں جو بچنا چاہتا ہے اس کو بھی باقاعدہ فورس کر کے گسیٹا جا رہا ہے کہ تمہیں اس میں آنا پڑے گا ورنہ تمہارے سروائیول کی کوئی شکل نہیں تو اللہ تبارہ کا ادارن نے جو امانت رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل سرات پر سے سب کو گزرنا پڑے گا پتا آپ کو اور پل سرات جہنم کے اوپر سے گزرا ہوگا فرمایا اس کے ایک کنارے پر امانت ہوگی اور اس کے ایک کنارے پر سلا رحمی ہوگی اور وہ اپنے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر آگ میں ڈال رہی ہوگی گی جو قائن ہے اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال رہی ہوگی جو تعلقات توڑنے والا اس کو پکڑ کر سلا رحمی آگ میں ڈال رہی ہوگی وہ نظین حمل امانات واہدمراون اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے پاس امانت ہے میں وہ بات کرنے جا رہا ہوں جو آپ سے متعلق ہے جو حکمرانوں سے متعلق ہے وہ میری بات نہیں سنیں گے نا تو آپ کے دل میں یہی آئے گا یہ سب غلط ہے بس اس سے زیادہ میرے درد کا فائدہ نہیں ہوگا میں وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے متعلق ہے آپ کی اولاد کی خیر خاہی کون کرے گا ان کے اوپر ذمہ دار کون ہوگا اس کا چناؤ آپ نے کرنا ہے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی اولاد پر ہے نا عوام پر ایک عمومی ذمہ داری ہوتی ہے سب سے زیادہ جو آپ سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کبھی آپ نے سوچا کہ میں استادوں کی اپنے بچوں کی استانی لینے جا رہا ہوں کس طرح کی ہونی چاہیے بچوں کی سب سے پہلی استعمالی کون ہوتی بھائی ہاں جب اس کا چناؤ کرتے ہو تو کیا میرٹ ہے آپ کا نہ اہل لے کر آتے ہو اہل کو لے کر آتے ہو ہمارا میرٹ کیا ہے یہ برادری ہونی چاہیے باقی سب چھوڑو یہ برادری ہونی چاہیے یہ دریفہ. یہاں یعنی سے آپ غلط ہو گئے یہیں یعنی سے آپ غلط ہو گئے برادری کس کو کہتے ہیں بھائی سب آدم کی اولاد ہو نا تو کزن ہوئے نا کیا سمجھو جن کا دادا ایک ہوتا وہ سب کزن ہی ہوتے تو کزن ہوئے نا تو یہ کیا کہہ دیا آپ نے برادری ہونی چاہیے رشتہ بڑا اچھا مل رہا ہے مگر برادری نہیں ہے وہ چھوٹے لوگ ہیں ہم بڑے لوگ ہیں تکبر آ گیا بےڑا گڑک ہو گئے ان سے آپ عوام کے لیے کون سا افسر لا رہے ہیں میرٹ پر نہیں تو آپ مجرم ہیں ان کو چھوڑو آپ بتاؤ اپنے بچوں کے لیے کون سی استانی لا رہے ہو میرٹ پر لا رہے ہو ان کا تو ڈائریکٹ آپ سے پوچھا جائے گا بچے کی تربیت کیسی کی تھی دوسری شرط ماسٹرز کیا ہونا چاہیے اچھا پروفیشنل تعلیم ہونی چاہیے ایم بی اے کیا ہوا ہو وہ آئے گی وہ تیرے بچوں کی استانی نہیں ہوگی وہ کسی اور کے بچوں کی استانی ہوگی وہ جاب کرتی ہوئی آئے گی جاب کرے گی آ تیرے بچوں کی استانی ہوگی جاہل ماسی ہو جائے گی ہاں پڑھی لکھی لے کراؤ آؤ گے نا وہ کیا ہوگی جاب کرے گی جاب کرے گی تو تیرے بچے کون سنبھالے گا جاہل ماسی اور جاہل ماسی کے بچے کون سنبھالے گا کوئی بھی نہیں روڈ ماسٹر بنے گے وہ وہ ڈکیٹ بنیں گے وہ جیب کاٹنے والے بنیں گے کیوں تانا بانا ہی خراب کر دیا تم نے یہ ظلم ہے ظلم کس کو کہتے ہیں چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھو دوسری جگہ پہ رکھ دو ظلم وز شیخ ہی غیر محلے کیا سمجھدار کیا پڑھے لکھے کیا مولوی کیا محدث کیا فقی کیا پروفیسر کسی کو کوئی کس شک ہے کہ کبھی کبھی کسی کے ہاشیا خیال میں کبھی بات آئی کہ میں اپنی بچی کو پروفیشنل تعلیم دے رہا ہوں شاید میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کبھی سوچا کبھی اس کو سمجھا یہ غلط ہے یہ بچوں کا رائٹ ہے بھائی میں تو ابا ہوں میں تو اے ٹی ایم مشین ہوں میرا بٹن دباؤ تو پیسے نکلتے اور ان کی فیس ادا ہوتی ہے مجھے کیا معلوم وہ کیا پڑھ رہے ہیں بس بچ بچوں کو پڑھنے دو ان کا رائٹ ہے ایک زمانہ تھا بچی نو عمر ان کی شادی ہو جاتی تھی آج وہ جرم ہے باقاعدہ قانون جرم ہے نو عمری کی شادی جرم ہے بچی عقل کی کچی بھولی بھالی شادی ہو کر گھر چلی گئی اس کو یہ سبق پڑھایا گیا کہ بیٹے پہلا گھر تیرا ابے کا دوسرا تیرے شوہر کا اور تیسری تیری قبر اور کوئی آپشن نہیں ہے وہ ایڈجسٹیبل ہوتی تھی پودا ہوتا ہے نا چھوٹا سا ٹیڑھا ہو تو اس کے ساتھ چھوٹی چھڑی باندھ دو سیدھا ہو جاتا ہے اور اگر وہ ٹیڑھا ہی درست بن جائے تو اس کے ساتھ گاڈر باندھو سیدھا نہیں ہوتا اب ہم اس کو غلط سوسائٹی میں اللہ معاف کرے پرسوں پر پرسوں میرا درست تھا میں وہ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ یہاں گندا محلہ ہے اس گندے محلے میں ہم نے درس رکھا تھا اور کہتا بعد میں تعارف ہوا تو پتا چلا کہ اکثریت ان لڑکیوں کی لاہور کے کالجوں سے آتی صبح آتی ماں سمجھتی کالج گئی ہوئی ہے وہ یہاں آتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے یہ میں ان کے انہوں نے ایڈریس لیے انہوں نے ایڈریس لیے ان کے کہ ان کے والدہ کو سمجھاتے جا کے ایسے گندے ماحول میں بچی بھیج کر اس کو اوور ایج کر کے گھر لا کر پھر کہتا اب اس کا رشتہ نہیں ملتا جب تک رشتہ نہیں ملتا بیٹے جاب ہی کرو اور رہی صحیح کسر دفتروں میں نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اس وقت لاہور میں ساٹھ پینسٹھ سال کی کاریوں کو بھی میں جانتا ہوں ہمارے پاس لوگ آ کر پیڑ سے کپڑا اٹھاتے ہیں ہمیں لوگ اپنے مسائل پوچھتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہماری ذمہ داری میں ہو رہا ہے حکمرانوں کو جوڑو وہ کیا کر رہے ہیں جن کے ہم ذمہ دار ہیں ان کا کیا سلوک ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ان کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں کتنے لڑکے میرے پاس آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہ سی اے کیا ہوا ہوں تو جاب نہیں مل رہی جاب کیوں نہیں مل رہی سی اے والوں کو تو بہت جاب ملتی ہے ایسا نہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں بولے سود ہے تو آپ لوگ کہتے ہو غلط ہے اب کیا کروں تو بیٹا یہ دوسروں کو سوچنا تھا جب کاؤنسلنگ ہوتی ہے جب تو ایف ایس سی کرنے لگا تھا تو لوگوں نے بتایا ہوگا یا تو نے پوچھا نہیں ہوگا کہ مجھے کیا, کیا کیریئر ابا کو سوچنا چاہیے تھا میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے ابا سے پوچھو تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے بولے کالج میں پڑھ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کہ کی کیا پڑھ رہا ہے اس مہینے کے آخر میں فیس مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں تو ابا نہ ہوا اے ٹی ایم مشین ہوا کل رائے رہا ہے وہ کل حکم آپ کو آپ کے بچوں کے بارے پوچھا جائے گا یا الذین آمنو کو سلی کم نارا او ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ یہ اللہ نے ذمہ داری دی آپ کو آپ نے جنے ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور اگر اس کا ایسا میدان دے دیا کہ اس بیچارے کو جنادے کی دعائی نہیں آتی ابا مر گیا تو ڈر رہا ہے ابے سے لوگوں کو کہتا تم نہلا دو مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا جنازہ اس کو پڑھنا نہیں آتا کون دعا کرے گا خاک دعا کرے گا وہ اللہ الوستان. کتنی شرطیں ہو گئیں پہلی برادری ہونی چاہیے تعلیم اتنی ہونی چاہیے پھر اس کا رنگ جو میری بہن کو پسند ہو ہاں؟ رکھنی اس نے بچوں کی استانی ہے ویکینسی کس کی ہے اولاد کی استانی کی استا ہے نا اور پسند وہ جو میری بہن کو اللہ حول ولا قوت اللہ بلّہ وہ تو چار مہینے کی مہمان ہے بہن تو اپنے گھر چلی جائے گی تیرے گلے میں باندھ کر ساری زندگی بچاتا رہو اس کو اللہ اپنا خوف عطا فرمائے ان ماؤں کو جو چار دن کی مہمان ہیں اور اپنی منواتی ہیں اور اللہ ہدایت دے ان لڑکوں کو جن کے میرٹ ہی غلط ہیں اور ان باپوں کو اللہ ہدایت دے جو اپنی بچیوں کی غلط تربیت کر رہے ہیں اس کا کام تھا قوم کی میمار تھی یہ کسی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں آپ کو اچھا معاشرہ دے دیتا ہوں قوم کی مہمان تھی اس کی چار دیواری میں ڈیوٹی تھی یہ بچوں کی تربیت کرنے والی ماں تھی اس سے اس کی ڈیوٹی چھین لی مردوں والی اس کو دے دی اب مرد تو اس والی کر نہیں سکتا کر سکتا ہے ایک سال کا بچہ ایک دن کے لیے سنبھالو گے بولو اگر جننا پڑ جائے تو مشکل ہو جائے گی نا اس کی ڈیوٹی تو تم کر نہیں سکتے تمہاری وہ کرے گی وہ تو پہلے کمزور تھی سنف نازک تھی تیری ڈیوٹی وہ کرے اپنی بھی وہ کرے کہاں سے میں آ رہا ہے گا بچے کی طبیعت کا وہ تو تھکی ہوئی آئے گی تم کہو کہ میں تھکا وہ کہے گی میں تھکی ہوں تانا بانا معاشرے کا برباد ہو رہا ہے اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں آپ سے پوچھا جائے گا میں کتنی بار کہتا ہوں بچیوں کو پروفیشنل تعلیم نہ دو ان کو دین پڑھاؤ میٹر کروا لو چلو یہ بھی میں ڈرتا ڈرتا ہی کہتا ہوں کہ کہیں آپ بگڑی نہ جاؤ دینی تعلیم دو نرسنگ کا کورس کہیں اگر عفت و عصمت کی حفاظت کے ساتھ ہوتا ہو تو کروا دو مجاہدوں کی خدمت بھی کرتی تھی عورتیں ساس سسر کو انجیکشن لگا لیا کرے گی اور کوئی سلائی کرائی جو اس کی اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں ہیں اس کو بچوں کی تربیت سکھاؤ پڑوسیوں سے تعلق سکھاؤ ساس سسر کی عزت سکھاؤ اس کو فارغ کرو میں آج ایک درس میں لطیفہ سنا رہا تھا سچا لطیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہاں ہے یاد رکھنا فرماتے ہیں ایک پرانے زمانے میں ایک آدمی گائے پر سوار ہو گیا گائے کس کو کہتے ہیں جی اے وائی گائے ہاں انگریزی دانوں بولو ہاں ہاں نہیں مسبت مانوں میں بھی آتا ہے ہی از گڈ گائے مسبت مانوں میں بھی آتا ہے صرف برے مانوں میں نہیں آتا چار ٹانگوں والی گائے دودھ دینے والی اس پر ایک آدمی مالک تھا اوپر بیٹھ گیا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھا اپنے مالک کی طرف اور اس کو کہتی ہے باقاعدہ آواز کے ساتھ کہتی ہے ان نالم نخلق لہذا ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی تم مجھے مس یوز کر رہے ہو ہوئے کہنا ہر ہمارا تو دودھ پی لو ہمیں تو گوشت کھا لو یا یہ کہ زیادہ زیادہ چلو کھیتی میں استعمال کر لو چلو گھوڑا بنا لیا تو نے مجھے ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی کیا مطلب ہماری دودھ دینے والی گائے چار ٹانگوں والی وہ بولتی نہیں اس کا مطلب سینس ان میں موجود ہے کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کرنا چاہیے وہ ایک بول پڑی موجانہ طور پر یہ نہیں بولتی مگر ان جانوروں میں سنس موجود ہے کہ ہمارا استعمال کیا ہم کس کام کے لیے پیدا کی گئی وہ روٹین میں بولتی نہیں تھی اور وہ بول پڑی جب مس یوز ہوئی اور یہ روٹین میں بولتی ہے مگر نہیں بولتی اس کو اپنے زبان دی مگر یہ مس یوز ہوتی مگر بولتی نہیں پنجاب اسمبلی قانون پاس کرتی ہے کہ جناب حقوق کے نسواں بل برابر کے حقوق ہونے چاہیے برابر تم کر ہی نہیں سکتے وہ بچے جانتی ہے وہ تمہارا کام کرے گی تو بچے تم جاؤ پھر برابر کیسے کرو گے تو میرے بھائی ہو ہمیں اپنی رعایا میں کیسے حکمران ہیں ہم ہمیں اپنے فرائض کی طرف غور کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کے کیا فرائض ہیں فرمایا کہ اقام السلاح پہلا فریضہ حکمران کا نماز قائم کرنا ہمیں خود نماز قائم کرنی چاہیے اپنی اولاد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات سال کی عمر میں تلقین کرنا شروع کرو اور دس سال کی عمر میں نہیں پڑتا تو ڈنڈا مارو اس کو حالانکہ بچہ دس سال کی عمر میں جوان نہیں ہوتا اور پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ جب تک بچہ جوان نہ ہو نماز فرض نہیں ہوتی فرض نہیں اس پر مگر تم اس کو ڈنڈا مارو تاکہ اللہ کے اس واجب پر وہ عمل کرے تاکہ وہ اس کی ریہرسل ہو جائے اور جیسے ہی جمع ہو وہ نواز ہو چکا ہو بزرگ آ جاتے ہیں بزرگوں سے پوچھتا ہوں میں اب بابا جی تمہارا بچہ کیوں نہیں نماز پڑھنے آتا وہ کہتا بھائی تمہیں کیا بتائے تمہیں دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا کیا بتائیں میں تو بول بول کر تھک گیا ہوں وہ بالکل میری سنتے نہیں بات ٹھیک ہے بابے کی سچ ہی کہتا ہوگا لیکن ایک زمانہ تھا جب وہ مانتے تھے اس وقت یہ منواتا نہیں تھا ایک زمانہ تھا جب وہ پہلے دن سے تو نہیں جواب دے رہے وہ ایک زمانہ تھا جب وہ مانتے تھے اس وقت یہ امریکہ رہتا تھا اس وقت اس کو فکر نہیں تھی کہ میری اولاد کے صرف حقوق پیسہ ہی پیسہ ہے یا کوئی اور حقوق بھی ہے اس وقت ہاؤس میں ان کو داخل کروایا تھا اس وقت ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی جب وہ پودا تھا نرم و نازک ٹیڑھا سیدھا ہو سکتا تھا ٹیڑھا ہے سیدھا ہو سکتا تھا اس وقت اس نے سیدھا نہیں کیا اب وہ تنا و درخت بن گیا اب کہتا ہے جی سیدھا نہیں ہوتا اب کیسے ہوگا بھائی پر میں اللہ مکنہ بلا تو نماز قائم کریں آپ کی روٹی پکا کر دیتے ہیں گھر والے نہ پکا کر دیں تو کیا کرو گے میں کما کر لاتا ہوں میرا گھر بنایا ہوا ہے میرے گھر میں رہتے ہو مجھے روٹی نہیں دیتے ہو لڑو گے نا اس سے زیادہ لڑائی کی ضرورت ہے نماز قائم کرنے کی نماز قائم کرنے کے لیے اس سے زیادہ ریشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں مانتا تمہاری بات نماز پڑھو گے تو میں تمہارا ابا ورنہ میں تمہارا ابا کوئی نہیں یہ ہے نماز قائم کرنا اس پر سختی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کون کہتے ہیں؟ رحمت عالم رحمت المین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لکڑیاں اکٹھی کرواؤں اور اس کے بعد اپنے مسلے پر کسی اور کو کھڑا کروں پھر میں جاؤں پیچھے مدینے میں چکر لگاؤں جس گھر میں نوجوان مرد نظر آئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا چاروں طرف لکڑیاں لگا کے اس کے گھر کو آگ لگا دوں آگ لگانے سے کیا ہوگا مر جائیں گے نا اس میں بچے بھی مر جائیں گے جن پر مسجد میں آنا واجب نہیں عورتیں بھی مر جائیں گی جن پر مسجد میں آنا واجب نہیں اس لیے میں اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کر رہا مقصد یہ کہ سزا ان کی یہی ہے کیا مطلب ہوا کہ جو مرد نوجوان مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا وہ اس کی سزا سزائے موت ہے نہیں یہی بنتی ہے نا سزائے موت تو چھوٹی سزا ہوتی ہے یہ تو جلا کر مارنا ہے ایک بڑی سزا ہے اس سے اور روایت صحیح بخاری میں جب آپ نے یہ فرمایا تو عبداللہ بن ام مخصوم نابینا صحابی تھے پریشان ہو گئے آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام بوڑھا بھی ہوں نہ بھی نبی ہوں گھر بھی دور ہے وہ علیہ السلام کو کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر لانے والا بھی نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں طرف آیا رحمت عالم کی رحمت کو جوش آیا فرمایا ٹھیک ہے تیرا عذر سمجھ میں آتا ہے تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو تھوڑی دیر گزری ایمرجنسی جبریل امین تشریف لائے آپ نے حضرت عبداللہ کو دوبارہ بلایا فرمایا عبداللہ آپ کو ازان کی آواز سنائی دیتی ہے کہتے ہیں جی وہ تو سنائی دیتی ہے فرمایا اگر ازان سنائی دیتی ہے تو تمہیں مسجد میں ہی آنا پڑے گا سارنی بھی جبریلی الان ابھی ابھی ایمرجنسی جبریل نے آ کر مجھے بتایا کیا مطلب کہ میں نے جو تمہیں چھٹی دی تھی تیرے رب نے منسوخ کر دی ہے یا اللہ جب کسی اور بڑے کام کے لیے وہی بھیجتا ساتھ یہ بھی بتا دیا ہوتا اتنی دیر میں زیادہ زیادہ یہی نقصان تھا نا کہ نبینا بوڑھا آدمی چلو ایک آدھ دن گھر میں پڑھ لیتا یہی تھا نا کال پرسوں ترسو پھر وہی آنی تھی کسی اہم کام کے لیے تو اسپیشل ڈاک پہ خرچہ زیادہ آتا ہے چلو اس وقت ساتھ یہ بھی ڈال دیا ہوتا فوری بھیجنا ربیع الجلال دل کے جبریل امین کو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کس قدر اس معاملے میں حساسیت کا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ مسجد میں نماز پڑھنی فوراً بھیجا پھر حالت یہ ہو گئی والا قد کانا احادن بیٹے بڈھے ابے کو اٹھا کر لاتے تھے اور کر صف میں کھڑا کرتے کسی کو کوئی چھٹی نہیں اور یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محلے کی مسجد کا امام بنایا انہوں نے ایک دن لمبی نماز پڑھائی لوگوں نے نماز چھوڑ کر جانا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا کہنے لگے جی یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے ہم تھکے ہوئے آتے ہیں سورہ بکا شروع کر دی تھی تو آپ نے فرمایا محاذ تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہو اس کے بعد جو فرمایا اس پہ غور کرنا تو جانتا نہیں ان نفی ہی منہ ودل حاجی تو جانتا نہیں کہ تیرے پیچھے کمزور بوڑھے بھی نواز پڑتے ہیں اور جن کو ضروری کام جانے کا ہوتا ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور بیمار بھی نماز پڑھتے ہیں کوئی عذر نہیں بیمار بھی تھریپی سے آ کر نماز پڑھتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری چل رہی ہے ہوش ہے بے ہوشی ہے ہوش ہے بے ہوشی ہے ابھی جاتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں جب دیکھا کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے میں مرو ابا بکر فلی سلی بنناس ابو بکر کو کہ نماز پڑھا رضی اللہ عنہ نماز شروع کی تھوڑی سی ہمت محسوس ہوئی فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب نے کندھا دے کر آپ کو اٹھایا مسجد میں لے جانے کے لیے ورتان الر اور آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی تھی کیا ہم ان سے بھی زیادہ بیمار ہیں کیا ہم نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم سے بھی زیادہ معذور ہیں یہ ہے حکمران کا کام نماز قائم کرے اور ہم سب حکمران ہیں اپنے اپنے خاندانوں کے وہ الزکا نماز ادا ادا کریں زکات ادا کریں زکات ادا کریں میں اپنے ساتھیوں کو جیل میں ملنے گیا اڈیالہ جیل میں تو ان کے پاس ایک بہت بڑا اشتہاری اور بڑے پیسے والا وہ بھی جیل میں آیا ہوا تھا تو نماز پڑھنے ہمارے ساتھیوں کے کھاتے میں آ جاتا تھا تو وہاں دعا اسلام ہوئی اس سے تو کہتا اگر آپ کا کوئی طالب علم آئے تو میں مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں تو میں گیا تو انہوں نے کہا کیا اس نے کوئی مسئلے پوچھنے آ گئے سارا سال اپنی زکاط ادا کرتا رہتا جو غریب آیا جو مدرسہ آیا جو مسجد آئیتا دیتا رہتا دیتا رہتا اور سمجھتا کہ میں تو اپنے واجب سے بھی زیادہ ہی ادا کر دیتا ہوں گا لیکن جب ہم نے اس کو بتایا کہ نہیں حساب کرنا پڑے گا آپ جتنا دیتے ہو نوٹ کرو اور جب سال گزرے تو حساب کرو اگر آپ پچاس واجب ہوئے تھے چالیس دے چکے ہو تو دس اور دے دو اور اگر سار دے چکے ہو تو بات ختم تو اس حساب کیا تو پتا چلا کہ میں تو آدھی زکات بھی نہیں دیتا تھا اس طرح کے بے شمار لوگ ہیں جو حساب نہیں کرتے اور ایسے اندازے کے ساتھ دیتے رہتے ہیں اور اپنی زکات کھاتے رہتے ہیں میں <coughs> <coughs> اگر اس کو اس شیٹ سے کہوں کہ صاحب میری زکات بنتی تھی لے لو اور کھا لو تو وہ ناراض ہو جائے گا نا اپنی کھا رہا ہے تو اپنی میٹھی ہے میری کڑوی ہے اپنی کھا رہا ہے میری زکات نہیں کھاتا یہ توہین ہے میری زکات کھائے تو توہین ہے اپنی زکات کھا جاتا ہے اللہ جی نے مکن فل اکا مسلح وہ آتا بکا وہ ام آروف علم تیسرا کام نیکی کا حکم دیں ہم اپنے گھروں میں نیکی کا حکم دیں حکمران اپنے لیول پر دیں اس کے تین لیول ہوتے ہیں کتنے تین لیول ہوتے ہیں فرمایا مر رہا ہم ان کو من کرن فلی جو نافرمانی کا کام دیکھے ہاتھ سے روکے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے نہیں سمجھے پہلا لیول کیا ہے ہاتھ سے روکے آپ اپنی اولاد میں ہاتھ چلا سکتے ہو پڑوسی پر, پر نہیں چلا سکتے حکمران ہر ایرے گہرے پر ہاتھ چلا سکتا ہے سمجھے بات حکمران سب پر ہاتھ کے ساتھ روک سکتا ہے برائی کو اس کا واجب بڑا واجب ہے جتنا چھوٹا حکمران ہوگا پنجاب کا گورنر اور سندھ کے عوام پر نہیں چلا سکتا جس قدر چھوٹا ہوتا چلا جائے گا ذمہ داری کم ہوتی چلی جائے گی آپ اپنی عوام اپنی اولاد اپنی بیوی کو ہاتھ سے گنا سے منع کر سکتے ہو کرو واجب ہے اور فیکٹری کا مالک اپنے مزدوروں کو کہہ سکتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑے گا میں اس کو ذمہ داری نہیں دوں گا بھاگو یہاں وہ اس حد تک دباؤ ڈال سکتا ہے جس حد تک آپ کی ذمہ داری جو کر سکتے ہو کرو پر میں ہاتھ سے روکے نہیں تو زبان سے روک نہیں تھے پھر کم از کم دل سے برا جانے اگر دل سے برا جانے گا تو فرمایا وزال کا اب یہ سب سے کمزور ایمان ہے اور اگر دل سے بھی برا نہ جانے اور ان کی برائیوں میں بھی ساتھ ہی شریک ہوتا رہے تو فرمایا والے سوارا آزاد کا حب ادخل ایمان اگر دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے بلکہ وہ بے ایمان ہے ہمیں کام کرنا چاہیے آپ مسجد میں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ساتھ والے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں بتاؤ بھائی پاؤں سیدھے کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ساتھ والے نے کندھا نہیں ملایا نماز کے بعد پکڑو پیار کے ساتھ بٹھاؤ بھائی سنت طریقہ یہ اس طرح کرنا چاہیے حکمت کے تقاضے پورے کرو ایک شخص وضو غلط کر رہا ہے دیکھتے ہو پیار سے سمجھاؤ اس کو آپ کی اپنی اولاد میں غلط چیز ہے اس کو سمجھاؤ پیار سے نہیں مانتا سختی سے سمجھاؤ تو یہ حکمران کا تیسرا واجب قرآن نے بیان کیا ہے امارو بالمعروف اور چوتھا ہے و نا ہو انل من کر برائی سے منع کرے نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ضرور برائی سے منع کرو ضرور نیکی کا حکم دو لتا امر ان بالمعوف والن ہے انا اگر تم ایسا نہیں کرو گے اولا شکن اللہ ہوائیے بس آلے کو یقاب ہو اللہ کا عذاب آئے گا پھر تم لمبی لمبی دعائیں کرو گے اللہ تمہاری سنے گا نہیں بہت شدید خطرہ ہے اس بات کا کہ آپ کی نمازیں آپ کے کام نہیں آئیں گی اگر یہ کام نہیں کیا دلیل دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سال مداحن فی حدود اللہ والواقع اللہ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا وائلیٹ کرنے والا اور اس پر خاموش رہنے والا ان دونوں کی مثال یہ ہے کہ لوگ ایک بحری بیڑے میں سوار ہوں کچھ لوگ اوپر کچھ نیچے اس زمانے کے جو بحری بیڑے تھے وہ اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے کہ پمپ لگے ہوئے ہوں موٹریں لگی ہوئی ہوں واش روم بنے ہوئے ہوں ان کو پانی چاہیے تو اوپر آتے تھے اوپر سے ڈول پھینک کر پانی لیتے تھے اوپر والے تنگ پڑتے ان سے کہ تم بار بار آ رہے ہو وہ کہنے لگے ابھی تنگی والی کوئی بات نہیں پانی تو اصل میں نیچے ہے ہم اپنے کمرے میں سوراخ نکال لیتے ہیں پانی پانی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والے یہ کہیں کہ جہاں کو لگا ٹھیک ہی لگا ہے یہ ان کا انڈیویجل کیس ہے اپنے گھر میں کوئی چھاچ بجائے چھنی بجائے ہمیں کیا اپنے اس کو چھیڑو نہ کیا بولے اپنے مذہب کو چھوڑو نہ دوسرے کے مذہب کو چھیڑو نہ یہ جی تو کفر کا کلمہ ہے اگر یہی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ضرورت ہی کیا ہاں اگر وہ یہ کہیں گے تو فرمایا پھر وہ سراخ نکلے گا اور سب کا بیڑا گرک ہوگا سب کا بیڑا گرک ہوگا اور اگر وہ جا کر ان کا ہاتھ تھام لے اور اپنے تنگ آنے پر سوری کریں ان کو سمجھائیں آپ ہزار بار آؤ بھائی پانی لو یہ سراخ مت نکالو فرمایا وہ بھی نجات پائیں گے وہ بھی نجات پائیں گے کیا مطلب اگر وہ ان کو سراح نکالنے دے تو اوپر والوں کی نمازیں کام آئیں گی خطرناک بات ہے آسر ان انسان اللہ خسر سارے انسان ناکام ہیں چار کام کرنے والے کام ہیں آپ ہیں اللہ, اللہ دینا آ ایمان والے الحمد للہ آپ سب ایمان والے ہیں وابل صالحات ابھی آپ نے نماز پڑھی نیک کام کرنے والے ہیں وہ تو صابل نیکی کی تلقین کرنا یہ ان چار میں سے ایک ہے جو نیسیسری ہیں جو کمپلسری ہیں جن کے بغیر بندہ فیل ہو جاتا ہے یہ بتایا کہ آپ میں سے یہ کام کون کون کرتا ہے تین کام کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا یاد رکھو دو کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا چار والا کامیاب ہوگا تو حکمران کے واجبات میں جو قرآن نے بیان کیے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا جس لیول پر آپ کر سکتے کرو جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں وہاں آپ کام کرو یہ اللہ کا ہمارے اوپر واجب ہے اور اگر نہیں کرو گے کام چار نہ پورے ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور آ کر لوئن اللہ دین کفر میں بنی اسرائیل اعلی لسان داود سب ریمریم زال میں آسو وقان ہوتادون قانولا لا ہونا من کرن حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر لانت کی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ برائی سے منع نہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بندر اور خنزیر بنایا تھا اس لیے کہ وہ منع نہیں کرتے تھے یہ واقعات قرآن حکیم میں جس کی میں تفصیل بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے تو اس آیت میں اللہ نے چار کام بیان کیے نمبر ایک جب ہم حکمرانی دیں تو حکمران نماز قائم کرتا ہے نمبر دو زکوۃ ادا کرتا ہے نمبر تین نیکی کا حکم دیتا ہے نمبر چار برائی سے منع کرتا ہے وہ اپنے لیول پر اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ یہ کام کریں اور ہم اپنے لیول پر اپنے اپنے بسات اور دائرے میں ان چاروں کاموں کو کریں اور امانت کا خیال کریں اللہ تبارا کا مطالعہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہم میں عالین اللہ بل جو روٹین سے فجر کی نماز لیٹ پڑتا ہے وہ دراصل سوتا ٹائم پر نہیں ہے اس کو اپنے آپ کو مینج کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا یعنی نو میں قبر عشا اور حدیث عشا سے پہلے سونے سے منع کیا اور عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا اب ہمارا تو دن عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے تو کیا کریں گے لیٹ سوئیں گے تو فجر رہ جائے گی آپ کی تو عشاء کے بعد کلوز کرو سارے کام شاق فل سٹاپ ہے فجر کے بعد مت سو وہ برکت والا وقت ہے یہ ہمارے نبی کی باتیں چائنی مان رہے ہیں چائنی یہ باتیں مان رہے ہیں اور اس وقت سائنس نے یہ بات ڈسکور کی ہے کہ اندھیرے میں سونے سے دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو کینسر کے خلاف آپ کا دفاع ہے ویکسینیشن ہے قدرتی ویکسینیشن اندھیرے میں سونے گھوپ اندھیرے میں سونے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے ہم سوتے ہیں دن کے وقت وہ لائٹ کا وقت ہوتا ہے رات کو بھی لائٹ جلا کر سو جاتے ہیں اگر تھوڑا بہت نصیب ہو جائے تو تو وہ سارا اندر کا سسٹم برباد ہو جاتا ہے اب دیکھتے نہیں کتنے کیس آ رہے ہیں اللہ معافی تو ہمیں فطرت کی طرف لوٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ پانچ نمازوں کو فکس کر دیا اب اس کے بیچ میں آپ نے اپنے امال کو پرونا ہے آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی بڑی زبردست فجر کے بعد سونا عشا کے بعد جاگونا دوپہر میں کیلونا کرو اور باقی کام اس میں فٹ کر لو آپ جیسی اچھی مینجمنٹ کسی کی ہو ہی جی نہیں سکتی سارا جو نماز مسلسل فریکوینٹلی لیٹ ہی کرتا چلا جاتا ہے وہ جو اتنی باتیں میں جماعت چھوڑنے پر بیان کی ہیں وہ ساری اس پر لاگو ہوتی اکیلا ہی پڑے گا نا جب لیٹ پڑے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فاطت حسلات اللہ عصری فقان مالو جس کی فضر جس کے اثر کی نماز ضائع ہوئی گویا اس کا گھر بار تباہ ہو گیا کچھ نہیں بچا یہ میں نہیں کہتا کہ اس کی باقی نمازیں قبول نہیں ہوں گی جو آپ نے فرمایا وہ بتا رہا ہوں آپ دیکھو پینٹ کو فولڈ کرنا بھی گناہ ہے اور ٹکنے ڈھانپنا بڑا گناہ ہے ٹخنے ڈھانپنے والے پر بڑی وعید ہے نہ اس اللہ اسے بات کرے گا نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کو دردنا کا داب ہوگا اور جتنا قدر ٹخنوں سے نیچے چادر شلوار ہوگی اتنا جھنڈے میں ہوگا یہ بخاری شریف کی دونوں روایتیں سمجھ آئی اور جو فولڈ کرنے والی روایت وہ بھی موجود ہے مگر اس میں اتنی سختی اور وعید نہیں تو اس لیے فولڈ کرنا چھوٹا گنا اور اس کو ٹکنے کو ڈھانپنا بڑا گنا ہے جو بچنا چاہتا ہے وہ اس کو چھوٹی سلوائے تاکہ نہ فولڈ کرنے کی ضرورت پڑے اور نہ ٹکنا ڈھکا ہوا ہو اور یہ پتلون والا تو نہیں کر سکتا پتلون والا تو یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی پتلون کی جو سارا فلسفہ وہ ہے ہی ٹکنی ناپنے میں اونچا کیا تو وہ تو پتلون رہے گی نہیں نہ اس کو کوئی آفس میں جانے دے گا اور جو اپنی سپر میسی بتاتا ہے اور جو وہ اپنے آپ فیلنگ کرتا ہے پہن کر وہ ساری اس کی نیچے سے نکل جائے گی سمجھ آئے اس لیے یہ لباس ہے نہیں یہ ننگ ہے یہ جسم کو جسم کی نمائش کرتا ہے ہم اپنے بچوں کے تربیت کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم اس سے ان کو بچائیں اور ان کو بندوں والا لباس پہننے کی ترکین کریں ہاتھ باندھنا اور نہ باندھنا دونوں کی کوئی دلیل نہیں جو باندھتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے جو نہیں باندھتے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں شریعت یہاں پر خاموش ہے اور جہاں شریعت خاموش ہو وہاں ہم جیسے طالب علموں کو اللہ کے بندوں کو پابند نہیں کرنا چاہیے اس لیے ہم کہتے ہیں جو باندھنا چاہے باندھ لے چھوڑنا چاہے چھوڑ لے جی رمضان کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے جمعہ اور اس سے پچھلی رات جمعہ کے بعد جمع رات کے بعد والی رات اس کے بارے میں حدیث ہے کہ من ماں تیوم ال جمعہ آتی اور وہ نئی نتل جمعہ آتی اللہ فت نتل مسند احمد میں ہے کہ جو شخص جمعہ یا اس سے پچھلی رات کو فوت ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے ایک دفع ایک طرف اصل میں ایک طرف ہی پھیرنا ہی ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں عمومی نماز پر قیاس کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں جیسے سنا پڑھنا عمومی نماز پر قیاس کرتے ہوئے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے دو اسلام بھی کر لیتے ہیں اصل یہی ہے کہ ایک طرف پھیرا جائے دیکھو ایک دفعہ ادا کر دی تو بات ختم ہو گئی اب اگر آپ سارے سال پہ کرو گے تو بیچ میں مر گئے تو پچھلے تو نہیں کریں گے باؤ وہ تو تیرے دن میں کردہ رہ جائے گا تو بہتری یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ کر دو ہاں اگلے سال کی ایڈوانس میں سارا سال دیتے رہو تو وہ ٹھیک ہے اس کو ہر کی نی بات صبح اللہ وحمد صلی اللہ کا Hmm. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہمارے آئندہ پروگرام آئندہ اتوار جو درس ہے انشاءاللہ وہ فضیرت الشیخ مفتی عطی قرمان علو حافظ اللہ تعالی عشا فرمائیں گے اور اسی طرح اب آپ کے لیے کچھ اعلانات بھی ہیں پہلا اعلان کے ہمارے اسی ادارے کے سیکنڈ فور پہ الہدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی برانچ ہے جس میں خواتین اپنا جو ان کا کورس تعلیمی دین کورس ہے تقریباً سوا دو سال کا ہے وہ خواتین پڑھ رہی ہیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی دینی تعلیم کا حصہ بنے اور دین کو سیکھیں تو ہمیں ضرور اس کے لیے آنا چاہیے اور اسی طرح ہماری اسی بیچمنٹ میں تین سے لے کے چار بجے تک نازرہ کلاس ہوتی ہے خواتین کی جس میں خواتین ناظرہ قرآن بھی پڑھتی ہیں ترجمہ قرآن بھی پڑھتی ہیں اور اسی طرح قرآن تلف و تجویز کے ساتھ بھی سیکھتی ہیں تو یہ الحمدللہ یہ خواتین کے لیے جو ہے نا یہ کام کیا جاتا ہے تو اگر ہم خواتین کے لیے کوئی چاہتے ہیں ان کا قرآن بہتر ہو جائے ترجمہ پڑھ لیں اور اسی طرح قرآن کو حدیث کو سیکھ لیں تو ہمیں ضرور ان کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے یہاں بھیجنا چاہیے تو ابھی جن بھائیوں کا وضو نہیں ہے وہ بھائی وضو بنا لیں انشاءاللہ شاء بھی اذان ہوگی اور اذان کے بعد نماز عشاء پڑی جائے گی